فرماتے ہیں فرما سائنس نے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 کہتے ہیں ہم نے, نے الحمد اپنے مدرسے کے اندر جدے رے جدے رے اسلام کی تعلیم کرم امشا کیسا کہتا تھا ماشاء ماشاءاللہ میں نے دونوں تعلیم کو تعلیم باس حسین احتجاج کیا داعت ہوا ہے حسین سینت میں نے دونوں کو ملا لیا تاکہ ہم سنو اکبر کیا کہتے ہیں نئی تہذیب محمد نئی تہذیب شامل ہے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 کے اندر اگر یاد اسلامیہ داخلہ سمرے شراب زمزم مل گیا اور اگر مدر سے کیے رالی, رالی میں باہر سے سکون کی تعلیم شامل ہو گئی اندر شراب بality بality مدر سو بھی بولی تو سکول بھی بولی تو مدر سیدر سیدر سیدر سیدر وہ بھی پیشاب پلا رہے انگلینڈوں میں بخاری تو بخاری کو لیا کر دیا ارے بھائی اگر شراب دلاؤ تب بھی دونوں بلی زم فلید ہوگا اگر زم کو شراب پلاؤ تب بھی دونوں اس کے ملانے سے ایک فلید شہ بنے پاک پاک پاک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 جی لڑکیاں بھی جہاں پہ نا وہ بھی ڈون کہ وکیل <سؤال> جج اکبر کہتے ہیں تریقے کے شکل کے وجہ یہ عاشق نے وہ اگریزوں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 سلوٹ مارنے شروع کر دیں سلوٹ مارنا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 توجہ ہے لکھ رہا ہے برطانوی حکومت کے اس نظام تعلیم کے متعلق اکبر کے خیالات کی تصدیق خود برطانوی مصنفین کی تحریروں سے ہوتی ہے جنہوں نے غیر مبہم الفاظ میں اس کے مقاصد بیان کر دیے ہیں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 تعلیم جائز ہو جالیم جالیم جالیم جالیم معلوم ہوا یہ حرام زادہ مولوی خود جائز نہیں ہے بول, بول, بول, بول سے بول بول نہیں بول بول اس تعلیم کو جائز, جائز, جائز کرنے جائز والا یہ مولوی ناجائز ہے اچھا اس جو ہے نا اسی ضمن میں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 ختنا کروانا ممة چھوڑ ممة دو بس ہندو راضی ہو جائے اور انگریز کے فکر میں ہے مسلمانی ہی نہ ہو دو کہ مسلمانی ہی مسلمان میں نہ رہے وہ کہتا ہے ختنا ہندو کہتے ہیں ختنا نہ رہے وہ کہتا ہے مسلمانی ہی نہ رہے اب خطنا نہ رہے ختنا چھوڑ دے تو پھرس جائے گا بس اور مسلمانی نہ رہے گی تو کافر ہو جاؤ گا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 <تصفح> سنو بھائی <تصفح> سکول والوں کی طبیعت کیا ہے وہ طبیعت بتانا چاہتا ہوں تبھی <تصفح> طور پر یہ کیا ل... <تصفح> کہاں <ایک ایک ایک تصفح> جرب دکھاتے ہیں یہ اپنے بھائی کے مقابل قدر سے تن جائیے مسلمان سامنے ہو تو اکڑ جایا پورن ہو رہا ویکو نو ہاتھ نم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 اکبر پہنچن سر کے ہوں سمجھ لگی جی کچھ دلیر اپنے بھائی جائے غیر کا جب ہو بس کوئی بنا جاؤ فلسفا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 ملازم بننا چاہتا ہے تو یہ ہمارا دوست ہے تو یہ ہمیں دوارا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 کے محمد کی بہت بڑی بےزتی ہوگی اس وجہ سے ارے <تصفح> بھائی وہ گاڑی والے ملازم کی اور زیادہ خوشی <تصفح> سے لے لیتے ہیں کوئی پریشانی <تصفح> کو نہیں ہوتی اب اس بات کو ہمارے اکبر بیان کرتے ہیں تو سنیے <تصفح> <وطلعاً> <تصفح> اک بار اکبر کہتے ہیں نہ ہے <تصفح> <"نا> دین کے <تصفح> اور نہ <تصفح> ہے دھن کے <تصفح> دشمن نہ <تصفح> ہے دین کے <تصفح> اور نہ ہے دھن کے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 سے فرصت نہیں اس شوق کو یا گلامی بولتے نہیں بول <وحب> اللہ تعالی سمجھ گئی ہے